ان کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور مر گئے کفر پہ مر گئے وہ کو فارون اور وہ کافر تھے الاک علیہم لانت اللہ ان پر خدا کی لانت خدا کی پھٹکار پڑے دیکھا ہے یہاں کتنی قید لگائی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے یہ ہے ہمارے فقہا کی دلیل حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں موت کفر پہ ضروری ہے تب وہ لانت کا مستحق بنتا ہے اور وہ بھی اس پہ لانت کرنا اس وقت درست ہے جائز ہے جب ضرورت پیش آئے نہ ضرورت پیش آئے تو ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اپنی زبان کھل جاتی سمجھے وہ کہتے ہیں اس وقت لانت کرے جب اس کی کوئی ضرورت پیش ہے جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے خام خواہ رات دن لانت کرتے رہنا اس سے زبان کو چسکا لگ جاتا ہے اور زبان پھر اس کی عادی ہو جاتی ہے لانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ اور یہ بدعا کسی کو دینا جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے قبضے میں ہے نا اس کے قبضے میں تو نہیں اور یہ یہودی یہی حرکتیں کرتے ہیں یہاں پہ اتنے شدید الفاظ کیوں ہیں یہودی یہی حرکتیں اب بھی ان کیا؟ سال میں متعین کر کے کسی پہ لانت بھیجتے ہیں سارے مل کے سال دو سال بعد جس آدمی سے زیادہ تکلیف انہیں پہنچے متعین کرتے ہیں پھر سارے لانت بھی کرتے ہیں پھر اس پہ قاتلانہ حملے بھی کراتے ہیں تاکہ ہماری لانت ہماری ہاتھوں نافذ ہو. یوسف کرواوی کے متعلق سنا ہے اب ان کی باری آئی بھی ہے ہاں لانت ان پہ کی ہوئی نا علیہ الزب اللہ اللہ نے بھی ایسے الفاظ استعمال اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہو تحویل قبلہ جو ہوئی ہے اس کو چھپاتے ہو قبلہ صحیح نہیں بتاتے لوگوں کو ان الزین کفر ہوا جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ ہم کو فارون اور وہ تھے الاک عالیم لانت اللہ اللہ کی لانت پڑے فٹکار پڑے ان پر والملائکہ اور اللہ کے فرشتوں کی فٹکار پڑے ون نا سے اجمائین اور تمام انسان جس جہان میں بستے ہیں ان کی لانت ان پر پڑے